دعا. کیا مطلب ہوگا اس نے بلایا, اس نے بلایا. دعا زیدن زئی دن زید, زید, زید نے بلایا زید نے دعوت دی دعا آ زئی حامدن زید, حامد زید نے حامد کو دعوت دی اوکے okay. دا اس مونس نے بلایا اس مونس نے دعوت دی ات حامدن اس مونس نے حامد کو دعوت دی اتھ ہو اس مونس نے اس مزکر کو دعوت دی اچھا جی دا ات حامدن کا کیا مطلب تھا اس مونس نے حامد کو دعوت دی اگر میں اس جملے میں تبدیلی کروں کہ دا ات حامدن زئی اب وہ زینب بن گئی اوکے دا ہو لگ رہا ہے عورت کسی عورت نے ایک عورت نے اس کو دعوت دی صحیح ہے ایک چھوٹا سا لفظ آپ کو اس کلاس کی برکت سے سمجھا دوں بہت مزیدار لفظ ہے وہ لفظ ہے جی زو زو سنا ہو ایک تو انگریزی کا ہے نا زو ایک اردو کا بھی ہے زو یہ عربی کا زو ہے زو کے معنی ہوتے ہیں والا زو کے مانا کیا زو کے بارے میں بات نوٹ کر لی چیزیں کہ زو ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے زو ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے زو ہمیشہ مذاف کیا آتا ہے سمجھ آ گئی جلالی جلال سنا ہوا تو مزاف اور مضافل ہے اوکے جلال والا یہ زو جو ہے نا یہ فرسٹ فارم ہے زو فرسٹ فارم ہے زو کیا ہے فرس فرسٹ فارم زو کی جو سیکنڈ فارم ہے نا وہ ہے زا زو کی سیکنڈ فارم کیا ہے؟ زا زو کی سیکنڈ فارم زا زل جلالی مرکب اضافی ہے نا مرکب اضافی سے پہلے جب یا لگ جائے حرف ندا تو مضاف منصوب نہیں ہوتا تو زو کی منصوب فارم کیا ہے؟ زا تو کیا بن جائے گا یا زل جلالی یا زلجل علی و پڑھتے ہیں نا اوکے زو کے جو تیسری فارم ہے نا وہ ہے زی زی تو ایک اسپیشل ورڈ ہے زو زا زی زو زا زی زو زا زی اس کی تینوں فارم یاد ہوگی زو فرسٹ فارم سیکنڈ فارم زی تھرڈ فارم مانا والا کے ہمیشہ مذاقوں کے آئے گا اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو ملے گا زل جلالی و سورہ رحمان میں ہے تبارہ کسم ربی کا زل جلالی وکرام اوکے جی تو زل جلال زل جلال زل, جلال، زل جلال، تینوں ایگزامپل آپ کو میں نے دے دی زو سمجھ تو زو مذکر ہے ٹھیک مذکر ہے زو کی جو مونس ہے نا وہ ہے زاتو زو کی منس کیا ہے जा. زاتو زو کی منس کیا ہے जा. زاتو تو زاتو کے کیا مانو گے والی جب زو کے مانا والا تھے تو مونس کے کیا مانو گے والی طرف کہاں سے آ زو کے معنی والا تو داتو کے معنی والی ٹھیک زو مذاف ہو کے آتا ہے تو داتو بھی مذاف ہو کے آئے گی آئے گی نہیں بلکہ آئے گا لفظ تو وہ ہے نا لیکن مونس کے لیے استعمال ہوگا اب جاتو کی اگلی دو فارمز بتانے لگا ہوں داتو اس کی فرسٹ فارم ہے ا اس کی سیکنڈ فارم ہے اور ذاتی اس کی تھرڈ فارم ہے تو یہ تو اپنا اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اچھی طرح کہ زو جس کی تینوں فارمز ہیں زو زازی زی مانا والا مونس اس کی ذاتو جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے ذاتا اور ذاتی ٹھیک اب میں اس کی اگزامپل بھی آپ کو دے دوں ذات لفظ کی ٹھیک یہ وہ ذات نہیں ہے جو ہماری ہوتی ہے یہ والی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ساز فمایا سوت الحب میں کہ تبت یدا ابی لہب و تب ماں اغنا انہوں مالہ ماں کسب سلا نارن ٹھیک ہے سیسلا نارن مجھے بتائیے بولنا سر نارن ٹھیک ہے بونس ہے نا تو بونس کے لیے اگر صفت لانی ہوگی تو بونس ہی آئے گی نا تو میں کہنا چاہتا ہوں شولوں والی آگ شولوں والی آگ آگ تو آگئی تو شولوں والی کے لیے مجھے والی کے لیے یہ لوگ استعمال کرنا پڑے گا نا ذاتو پرفو ہے ذاتا منسوب ہے اور ذاتی مجرور ہے صفت موصوف کو فالو کرتی ہے تو کون سا لگاؤں گا اس میں سے ذاتا نارن بن انی وہ بھونے گا شولو والی آگ میں ایسی آگ جو شولو والی ہوگی کلیئر تو میں نے آپ کو زو کی ایگزامپل بھی دے دی اور زا کی ایگزامپل بھی دے دی کلیئر اب آئے واپس اس جملے کی طرف دا ہو امراطن اس مذکر کو ایک ایسی عورت نے دعوت دی امراطن کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں منسب والی تو کیا لاؤز بولوں گا امراۃ کے لیے लिए کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں منصب والی جس طرح شولوں والی آپ نے بولا تھا نا اب منصب والی کیا بنے گا ذاتو مرفو کیوں رکھیں گے اس لیے کہ امرا مرفو ہے ذاتو منسبن منصب والی خالی منصبنی و جمال اور جمال والی ٹھیک ہے نا دا ات ہو امرا منصبن و جمال خالا. پھر خیر سے ہیل ہی جو آپ کر چکے ہیں انی کوئی نئی چیز تو نہیں آ رہی نا پڑھا یہ وہ کیٹاگر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسو نے فرمایا کہ وہ سات قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا ایسا شخص جسے ایک ایسی عورت نے دعوت دی اور یہاں پر دعوت کھانے کی نہیں ہے گناہ کی دعوت ہے اس عورت کی دو کوالٹیز آپ نے بیان فرمائی ذات و منصب و جمال سٹیٹس اور جمال والی تھی اسٹیٹس والی تھی اچھے خاندان کی عورت تھی کوئی پروسیچیوٹ نہیں تھی کوئی کوڑا اٹھانے والی نہیں تھی اسٹیٹس والی عورت تھی اور اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی ایسی عورت کسی شخص کو گناہ کی دعوت دے پھر وہ کہے پھر اس نے کہا انقاف یعنی وہ اس کی دعوت یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی بھائی؟ تو دیکھے جی اتنا بڑا جو نام ہے نا اس کا امتحان بہت مشکل ہے تو حدیث کا ایک کوشچن دا آ فیل کی بدالت ہو گیا اوکے okay? جی جی جملہ ذرا کرتے مذہب دا اوتو کون سا لفظ ہے دا اوتو واحد متکل کیا مطلب ہے میں نے دعوت دی شب ہے دا اوتو میں نے دعوت دی میں نے زید کو دعوت دی دا اوتو ایکسلنٹ میں نے اپنے دوست کو دعوت دی دعوت رفیقی رفیق میں نے اپنے والد کو دعوت دی دعوت دیدی ابھی اوکے اچھا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دعوت دعوت قومی دعوتو قومی, دعوتو قومی. میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیلن کیا بتا رہا ہے لیلن کیا بتا رہا رہے زرف فیل واقع ہونے کا وقت جسے مفول فی کہتے ہیں یاد ہے نا و نارن زرف حضرت علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو دعوت دی ساڑھے نو سو سال اور جب رزلٹ کچھ نہیں نکلا چند لوگ گنتی کے لوگ ایمان لائے اور جب آپ ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے کہ اب ان میں خیر نام کی جس ہے تو پھر آپ نے اللہ تعالی سے ان کے عذاب کی بات کی اور یہ جملے بولے کہ ربی اے میرے رب انی قومی میں نے تو اپنی قوم کو دن رات پکارا فلم دعائی فرارا لیکن میری دعوت نے سوائے فرار کے اور کچھ نہیں بڑھایا یہ بالکل جیسے کوئی جماعت والے آتے ہیں نا آپ کے پاس کیسے کرتے ہیں ہم یاد ہے نا دیکھتے ہیں چار بندے آ رہے ہیں فورن گزبس ہو جاتے ہیں یار ہو ایسے ہی, کچھ تھا ایک ہی تو ہزار ساڑھے نو سو سال دعوت دی اور یہ ریزلٹ سامنے آیا اور ہم بھی دعوت دیتے ہیں ہم دس منٹ کی دعوت دیتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں کہ ہے؟ میرے ذمہ تو واضح طور پہ پہنچا دینا تھا میں نے پہنچا دیا پہنچانا کیا ہوتا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو نوم اللہ السلام کو دیکھے اسے کہتے ہیں دعوت اوکے جی تو کتنے سارے لفظ ہو گئے جی اس سے کلیئر مزید آگے چلتے ہیں ماضی میں نے آپ کو سمجھا دیا ناکس واوی کا بھی ناقص کا بھی اب میں آپ کو مادہ دے رہا ہوں اور آپ میں سے ماضی کی گردان کون کون کر سکتا ہے جی بسم اللہ شابش زہیب زہیب آپ کے لیے روڈ لیٹرز ہیں جی خا لام اور ماؤ ٹھیک ہے ماضی بنا لیا اس نے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا باپ پتا تھا پھر کیا پتہ سین ہوتا یہ خلیوا ہوتا کیا پتہ کاف ہوتا باب کیا پتہ میں کہتا باپ یہ فال سے بناؤ کہہ سکتا تھا نا پھر باب ضرور پوچھنا ہے چلو ہاں جی کیا بنا خلاوا ایکسیلنٹ خلاوا سے کیا بنے گا خلا دوسرا خلوہ تیسرا خلو چوتھا خلت پانچواں خلتا یہ مادہ استعمال ہوتا ہے دو معنی میں ایک معنی ہوتا ہے خلوت میں ہونا خلوت سمجھتے ہیں نا تنہائی میں ہونا اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں گزر جانا تیسرا لفظ کیا بنایا تھا اسے اس نم جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قالو انا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان نستا ہم تو مزاق کر رہے ہیں ٹھیک چوتھا کیا بنا تھا ہاں خلا ہے خلط. خلط اللہ تعالی نے فرمایا تل کا امت ان قد خلط تل کا امت ان قد خلط وہ گروہ ہے دوسرا کیا لہا ماں کسبت ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا ولا کم ماں تمہارے لیے کیا ہوگا جو تم کماؤ گے ولا تس الونا لا تس النا تس الونا کون سا سیکھا تس الونا لکھو تس اونا علامت مزارے پیش والی ہو تو کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں چار. چار نمبر ون نمبر ون مجھول مجھول کب ہوتی ہے جب درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہو زبر ہے مجھول پکڑا گیا ٹھیک ہے مجھول تو سال یسلو کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا تو تسالونا تم سے سوال کیا جائے گا لا تسالونا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما کانو یا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے آپ سے پوچھا جائے گا متن کد خلط گروہ تھا گزر گیا ما کسبت ولاک ماں کسبتوں اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا تمہارے لیے کیا جو تم کماؤ گے بلا تو اما کانو یا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے کاموں کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ کو پھر ان کی فکر کیوں ہے نظر ہے نا میں اپنے سے زیادہ فکر ہمیں ان کی لگی ہے یار کیوں ایسا کیوں ہوا تھا کیا وجہ تھی ٹھیک تو قرآن مجید ہدایت آپ کو دیتا ہے ماشاءاللہ جی خلا کردار ہوگی نیکسٹ ساکب ساک آپ کے لیے روٹ رائٹرس ہیں تا لو ماضی با یہ لے تلاوا اوریجنلی تلاوا بنا تبدیلی کے بعد تلا پہلا بن گیا تلا دوسرا تلاو تیسرا تلاؤ چوتھا تلت پانچواں تلتنا ماشاء اللہ تلا کے مان ہوتے ہیں پیچھے آنا تلا کے کیا مانا پیچھے آنا جملہ ٹرانسلیٹ کریں تلا کیا تھا جمہ وہ پیچھے آیا تلا زئیدن ہاں جی زید پیچھے آیا تلاد انبا زید زینب کے پیچھے آیا تلا وہ پیچھے آیا تلاحا وہ بونس کے پیچھے آیا یعنی زید اور زینب کو میں نے زمیر کی شکل میں شو کر دیا تلاحا ٹھیک اللہ تعالی نے کیا فرمایا بھائی شمسی ودو ہا ہا ویزا تلا ٹھیک ہے چاند کی جب وہ چاند اس سورج کے پیچھے آیا ٹھیک آپ زینب اور ایسے شاید باہر نہیں نکلے تھے یہاں پر سورج اور چاند کی بات ہو رہی ہے ولکمریزا تلاح اوکے کلیئر ہو گیا بھی اب یہ گردانے آپ نے کی ہے نا ساکب آپ نے کی ہے نا سویب آپ نے کی ہے نا میں نے تو ایک دم سمجھائی ہے نا بس جی ذرا اس ناقص کو بھی دیکھ لیں پہلی گردان ہم نے اس کی مکمل کر لی تھی ہدا ہدیا ہدو ہدت ہدتا حدت, ہدئی نا ہدئیتا ہدئی تما ہدئی تم ہدی ہدئی تما ہدنا ہدئی ہدا کے معنی ہوتے ہیں ہدایت راستہ دکھانا ہدئیتا ہدئی تا تو نے ہدایت دی نے ہدایت دی حدیتہ نا ہدئی نے ہمیں ہدایت دی ربنا لا لات قلوبنا بنا بادہ از ہدئی نا اس کے بعد جب نے ہمیں ہدایت دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جیم را اور یا حروف مادہ صحیح ہے ماضی بنانا ہے ہم نے کون بنائے گا بادشاہ باب ہے جی زواد تبدیلی کے بعد جرا ایکسیلنٹ جرا یہ استعمال ہوتا ہے بہنے کے لیے دوڑنے کے لیے جاری ہونے کے لیے ٹھیک ہے جرا جرا سے کردان کر دیں گے ہمت کریں بسم اللہ چاہ بش جرائنا تغ یا بار چینج ہوا لیکن پریشان نہیں ہونا آپ نے آپ نے اوریجنل بنا کے دیکھنا ہے یار اسی طرح کا ہی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو تخا یا سے کیا بن گیا تغ جی تغیا اسی رکھو نا فوکس کرو تغط ماشاء اللہ تغا کے معنی ہوتا ہے سرکش ہو جانا اللہ تعالیٰ انگاح ت اور کون کرے گا ماشاءاللہ اللہ تیار ہے تسلی سے نون سین یا باپ سین تسلی سے نسیا جی اچھی نسا ہاں جی نسی حرفیلت پہ حرکت پیچھے زبر بیماری زبر ہے بیماری ہے بیماری نہیں ہے تو علاج خام ہی کر دیں گے اس لیے میں نے کہا تھا ایک تین چار پانچ میں سکتی ہے ٹھیک ہے نا شاہ تو ہی رہے گا بسم اللہ جی نسی نسیا نسی یو اس کو دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں ذرا نسی یو کو نسی یو دو حروف لے ہو گئے دو ہو گئے کٹھے یہ گر گیا کیا بچا یہ بچانا پیچھے زبر ہے زبر نہیں ہے تو ریڈی تھا نا زبر نہیں ہے تو اب چینج کرنا ہے زبر نہیں ہے تو پھر حرکت بدلیں گے اور حرکت اس کے مطابق کر دیں گے بس کیا کریں گے نسو حرکت اس کے مطابق تو دل گئے نسو تو نسیا نسی نسو ٹھیک ہے نصیت, نصیت, نصیت نسیحتا یا ہے یا ہے نسی نصینا نسیح کے معنی ہوتا ہے بھول جانا تو کے کیا معنی ہم, ہم, ہم بھول گئے کیا کہتے ہیں سینا را لاتوا خزنا ان نسی اوت اوکے تو سمجھ آ گئی اب دیکھیں باپ سین سے جب استعمال ہوا تو ایک لفظ بدلا صرف را واد اور یا پہلے سے لفظ نہ بول دیا کرے جب تک باپ نہ ہو اس وقت تک اس لفظ کو پروناؤس نہ کیا کرے باپ رضیہ شابش رضیہ رضیا ایزٹ ایز یار بیماری نہیں ہے جو نسیا میں نہیں تھی وہ رضیہ میں بھی نہیں ہے رضیہ رضیہ رضو رزیع. رضیت وزیعت... رضینی دی رضیا مانا ہوتے ہیں راضی ہونا رضیہ وہ راضی ہوا yes, رضی اللہ ہوا. اللہ راضی ہوا رضی اللہ انہ اللہ ان سے راضی ہوا رضو وہ راضی ہو گئے انہوں اس سے تو رضی اللہ انہوں رضو ان ذالکا لیمن خشیہ ربا بھرا ہوا ہے قرآن مجید ہے نا کس سے ٹھیک ہے ان اللہ تعالیٰ مظاہرے کے گردان نہ کس سے اگلے لیکچر میں کریں گے سبحان ک اللہ حمبی کا اشد اللہ